اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تو اس شخص کو دیکھا جو جزا کو ہے تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا مسکین اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے تو ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے اللہ دین صلاحون وہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اللہ دین یعون وہ جو ریاکاری کاری کرتے ہیں تومعون اور عام برتنے کی عام استعمال کی چیز روک لیتے ہیں دیتے نہیں